صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعے کی اذان جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اذان میں کیا ہم لوگ کیا احکامات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے خطبہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے خطبہ جو دارود پاک کا ہے جو امام صاحب پڑھتے ہیں صلی علیہ تو اس کے جواب کے لیے ہمارا ہمارے لیے کیا احکامات ہیں بہت دعا کرتے ہیں خطبے کے آخر میں اس کے لیے کیا احکامات ہیں ذرا ہم بتا دیجیے مہربانی جزاک اللہ خیر جی سین بھائی جو آپ نے دو سوال کیے شاید ایک تو یہ ہے کہ اذان خطبہ کا جواب تو اذان خطبہ کا جواب نہیں دینا چاہیے لیکن جو دیتا ہے اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو مشرے کا پتا ہے تو وہ جواب نہ دے خاموشی سے اذان سنے لیکن اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روایتیں دونوں طرف ہیں تو اس لیے علماء نے یہی کہا خود تو جواب نہ دے اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو منع نہ کرے اور جب امام خطبے میں خطیب جو ہے وہ آیتیں دروشی پڑھتا ہے تو دل میں اس کو دروشی پڑھ لینا چاہیے زبان سے آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو پھر یوں ہی سمجھا جائے جیسے آدمی نماز میں ہے وہ پھر کوئی کام دنیا نہیں کر سکتا ہم اتنگوش ہو کے سنیں حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کسی بات کرنے والے کو چپ کرانے والا بھی غلط بات کہتا ہے اس میں بھی لگب بات کی کسی نے کہنا نہ بولو تو یہ بھی لگب ہے وہ بات نہ کرے اور کسی کو چپ بھی نہ کرائے بعد میں مسئلہ سمجھا دے اس وقت بولنا جو ہے وہ ناجائز ہے جی بھائی